رسول سبحان الله على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله أصحابه أول الصدق والصفاء من الله من الله أما بعد فأعرض بالله من الشيطان الغديم بسم الله بالرحمن الرحيم الذي <تصفيق> كَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ يَقَامُوا اسْقَلَاتَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ واب والد الله عاقبه الامور سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله اللهم الكريم الامين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أجه الذين آمنوا سقلوا عليه, سقلوا عليه وسلموا تسليما سیدیا ریا سید حبی سامعین السلام علیکم ہم دود رو تو بعد اس آج کی دعا ہے کادر متلک جلا جلالہ بارگاہ اندر نفس و شیطان دے ہر شرط و نجات عطا فرماے حق حق ہک چلنے حق بولنے حق درنے کی توفی قدا فرما چار سو پچانوے بورے آلے در پہلی مرتبہ دوستوں کے امتہائی اسرار دے بعد حاضر خدمت و یہاں اللہ تبارک و تعالی ناچیز دا چیز کا چک والے مسلمانوں دے واسطے ہدایت دا سبب چ بناؤ آمین دیر نال پہنچنے دی وجہ لاہور اور اس تے مظافات دے اندر موسم دی خرابی سی اللہ تعالی فضل و کرم نال اس وقت حق اور سچ سے مبنی بغیر کسی خوشامد تو دین کی گفتگو سنو گے ناچیر کا مقصد نہ جلس راضی کرنا ہے نہ سننے والوں راضی کرنا ہے صرف اللہ اور پاک محبوب صلی اللہ و تعالی وسلم راضی کرنا ہے ایک اور بات ہے کہ جس گل دے اللہ رسول راضی ہوں گل سے مومن بھی ضرور راضی ہوتا ہے اللہ رسول گل کے اتنے مومن راضی ضرور ہے اور جڑا راضی نہ ہو منافق تا تاہم میرا مقصود مخلوق راضی کرنا نہیں ہوے گا جس موضوع تک کلام ہے سیاست سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکومت چلاندہ طریقہ اس طرح دے موضوعات دے نار امت دا اپنے اسلاف اور بزرگان دین دے نار فکری ذہنی نظریاتی ربط قیم ہوندہ اور جب تک آنے والی مسئلہ اپنے بزرگاں دین نال فکری اور ذہنی طور تے جڑیاں رہن اس وقت تک انہاں سے اگر حوادر سے زمانہ دی کر دشنا حالات پیڑے آ تے اللہ تبارک و تعالیٰ کسے ویلے فضل فرما کے تے اونا نو اچھے حالات بھی عطا فرما دن دے تینی تو کٹی ہوگے نا تے چلے شرگی تین درخت کے جڑی ہو بہار بھی آ جانا اچھا کیونکہ ارسا دراز تو امل اخلاف تو انہ بزرگان دی نظریات اور عمل کی سن ساری مثال بن گئی ہے اس وقت تص شکاری हाथ च आने वाले तित्र उस बच्चे की जड़ा शिकारी के कोल छोटा जहा कब्जे आवे पिंजरे चाले सीटी लावे पिछला जहान अपना भुल जाएंगे وہ پنجرے سمجھتا جنگل شکاری سمجھتا اپنا ماں پیو ایڈی وسط اور فراخی چڈ کے سارے جہان پنجرے دی قید کے خوش ہوں اور انہوں کی سیٹی کے اتنے بولتا وہ ماں پیو سمجھ کلا ہوں سانوں شکاریاں چکیا अपने पिंजरे च पालिया अंग्रेजा ने पिंजरा उन्होंने सकूल है उस च पालिया सामू हम अपने ना पिछलिया का पता है, का है। साड़ा है साडा पिछला वतन केड़ा है साडे वडेरे कौन ने असा कि वारिस हाँ कोई आप ना मैं जरनल विने का वारिस हां कोई भट्टू दज्जाल का वारिस बनिया खड़ा है کوئی کسے سور دارس خل بنیا کھڑا ہے کسے خندیر خندیر وارث نہیں اصا حدرت عمر سے سلاحدین اجوبی بارش ہیں سمجھ آ رہی نہیں میری کوشش ہوں اللہ تعالی دے فضل نال کہ اس قوم ن شیشہ کرا کہ تشاڑ تو سہی ہے دشمن تنہوں اپنے اصلاف تو کٹن تے لگا کھڑا ہے اور جیڑے جہے تناہ ساٹھ ستر سال دے اندر انہیں اخلاف بنا کے دیتے نا وہ سارے کو نہیں جی, جی, جی, جی, جی, جی وہ دستی محکمہ جڑا نا وہ ساڈا نہیں ساڈے اخلاف یہاں تو پہا نے جنہاں گرد شلیلو نہار نیک ماسا بھی تبدیل نہ کیتا ہوئے جیڑے زمانے دے نار ماسا نہ بدلے ہو بلکہ زمانے نو انہا بدلے ہوئے ساڑے اصلافوں نے میرے انہاں لفظات توجہ کرو میں بڑی گری گل پہ کرنا جنہاں بیمانہ زمانے دے نار آپ نو بدلے ہوئے وہ ساڑے نہیں اسا یہو جہ لاٹو نی من لاٹو کو پھردا رہے اسان پہاڑوں کے من جگ بدلے مگر اللہ کا مرد نہ بدلے اسان ان فکیران کے من آیا ہیرا توجہ حال بولو سبحال اللہ تاں کر کے جدو آ زمانے کی ہبا نو ہوگی تھی جنوب اصل پرانی گے او فراؤن کے دور والی تو کیسر کسرا کی والی اللہ میں اقبال آخر سی اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا اس دور میں سب مٹ جائیں گے وہ لاٹو جنہیں تھا وہ سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے باقی وہ رہ جائے گا باقی سب مٹ جائیں گے باقی انہیں رہنے جڑا اپنے راہ تے قائم تے ہاتھ دا پکا ہے کی مطلب بھئی نوے جہان نال نوہ نہ بنے نوے جہان نال چرائے کے سونے نبی ثرورد یاران نال پرانا بان کے روے او قائم روے گا وہ مسلمان ہوگے گا انوہ ساں کھانگے اے درویش ہوئی ہے یہ سارے بزرگوں نے نال بدلتا گیا دے پھردا گیا زمانے دے دے جی سیا جی، آئی جدوں تسان میرا مطلب ہے بھائی دھو چاب ہے دھو تو نہ رہے دو ش دھ رہنا جنہ چیر پیشاب تو دور رہل جاہل بے بیوقوف بندہ ہے سمجھے گا ایک سیر دو ہیک سیر پیشاب رل جو گین تو میاں دو شیر نہیں ہو گیا جہل ہوئی سمجھے گا میاں وزن تو ود گیا پر دنیا کا ہو سی ہو دا وزن بدیا ہے وہ وزن وہ ودیا جہا نا وہ دھد دا نہیں بدیا دو کا دیا کباڑا ہو گیا ہوں ودن ودیا تو ایسا کی کرنا وہ پیشاب ہے سارا جڑا بندہ کسی قوم دوسری مل گیا لکھ کھل جائے مٹ گیا بچیا تیو ہوا جنہیں اپنے آپ نوجے پیون نہیں ملایا نہیں اللہ اہدا رکھیا وہ اپنا وجود اپنا تشخص برقرار رکھی کھڑا ہے اور میرے کوڑ جڑیاں تو سنگلنا سن دے ہو یا سن دے پائے ہو یہ ایسے ہی بزرگاندی تعلیمات دا نتیجہ نے جنا نو جگ بدلیا نہیں سبان اللہ اللہ تعالی دے فضل نال ناजीर دا جِدھر پھرا پے جاندے اوتھوں بندے بدل جاندے نے اساں نوں کوئی نہیں بدل سکیا ویکھ لیا تھا اسے حال جی سبحان اللہ اصل لاہور اے جو وی اے جتھے وی ہووی اپنے رنگ ڈنگ وچ اے اوسے مستی اے اور حضور دے غلاماں دا صدقہ اللہ تعالی ہر تپتی ہوا تو سانو بچا اوے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اس موضوع تو ساڈا ذہن ایس شیطانی حکومتوں تو اٹھے گا تو سدہ او جا جڑے گا انسانی حکومت موضوع وکر موضوع ہو سکی تو ساری زندگی سنیا ہی نہیں ہونا ہاں اللہ تعالی کے فضل مگر میں تنبیہ کرنا چاہتا مسے دوست خبر دیتی ہے شیر پڑیا جس چاہی خدا پیر <آس> پیر بھائی چفر نوز بلا ہے مندال اس کا ویکو مانا کی جا بنتا ہے پیر بھائی پیر بھائی کا کیا مطلب ہوں بہن کا پیر ایک ہو او مرید ہو بن جانے پیر بھائی اللہ نو جڑا پیر بھائی پیاقد اس بندے دا پیر نبی پاک ہو گیا اللہ تعالی دا پیر بھی نبی پاک اس کلمہ دوبارہ فردے اور نکاح اپنا دوبارہ کرے اور جڑے بیٹھے سن سن رہے سن او بھی اپنا نکاح دوبارہ کر لیں یہ مسئلہ کو چھوٹا نہیں تو پتا نہیں کتنے لفظ پہنچے کی گل تھی ہاں جنا دسلیم نہیں جڑے بیٹھے تھن تو انہوں نے آخر گلت کا بولتا انہوں دے دل آخیا سراضی نہیں وہ باہر نے جنہیں آخیا ٹھیک پیاد ادر سوچا صحیح پیاد ہے مطلب راضی سن ان پر ہوں میں کس کس کا میں رونا رواں کی جگتے میں رواں خانے وال شہر جان دے والر خانے والرسا عبدل حمید چشتی کا مدرسے کتابہ پڑھا عبدل رزاق ہوں نام ہے مولی نور ہے روہلا ہوں شگرد کتاباں پڑھا میرے شگرد آخیا یار چی آفلوں کیوں خلاف, خلاف بولنا جی آخر یار ان دیکھے نا یارویں دی کتاب ہے بھی نوز باللہ احمد زالک کالے انگریز تے گورے انگریز خدا دے بال خدا دے بچن ہوں اگوں مدر کتاباں پڑھاو کی پیاکھ یار یہ تو حدیث پاگ جی آل خلک اللہ مخلو کلا ٹبر ہے ہر یہ کتاباں پڑھاو والے تو مفتی مان بہشر ہوا پیا اتے ہوں پچانوے والوں کا کیرو میں ملان بنے بیٹھے جی مفتی یہ ماننا بچڑ خانے داکٹر بچڑ خانے ڈاکٹر جان گو یہ نہیں و جانور حرام کہ وہ بھی تکڑا ہے ٹپا لائی جان گے ہوں اگریز کی طرفوں جو آئے نا یہ مفتی صرف یہ دنیا چلتی ٹکر پانی واہ چل رہا کہ نہیں جی ہے تو یہ نہیں ویکھ گے کفور ایمان یہ قرآن ہے میں سکول دی کتاب آ جائے نا اللہ تعالی, دا دادا نعوذ باللہ من مفتی اے نا تعالی کا ددا نوز بلا احمدالفتی آخ دینا کہ نہیں آ تالا جدو کا ہوں سورا یہ نہیں ویک مراد تھے جد مانا دادا نہیں اتنے جد مانا شان پتا جدو کا تیری شان بلند اللہ خنویر نت نہیں الخلق و اللہ کا مطلب مخلوق اللہ کے محتاج ہے تون بامانا محتاجی یا لم جی میں خیار خیر دی جمے اتے دا دانا محتاج دا تبر نہیں لام یلد ولم یو لبر احد اللہ حمد لم یلد ولم یولد نہ انہیں کسی نمیا نہ انسے جمیا ہر جٹ تو جٹ بندہ بھی اس ایمان تو واقع فورسی اللہ تبارک بالا بے مثل بے مثال انیزوں تو تو لیکن یار سمجھ لگ دی کی ہو گیا ایمان نو قسم خدا دی میرا مرشد امام مرشد پیر مہر علی شاہ گول بھی رضی اللہ تعالی نو آپ بیٹھے سنتے آپ سرکار فرمان لگے فتنے فتنیا دور فتنیا دور ایمان کوئی لے جائے گا ہوں تو ایمان ہی کسے ٹاوے بندے لے باہر سورت میں بند جناب دیر سامنے اپنے موضوع والا تے چند گلنا قیمتی کیمتی تناوا اللہ تعالی دے فضل و کرم دے سیاست دا لفظ بدنام ہو گیا جدوں تو انگریز اگریزوں کی طرفوں حکومت کرن دے طریقے تے بناون دے طریقے مسلمانہ اچ آین نا تے اگوں کمینے تے برے لوگ انہاں برے طریقےاں دے نال متفق ہوئیں سیاست بجراں ہتا کہ آج ہر بندہ کہدا میاں او سیاست نال دے کسے شریف دا کم ہی کو نہیں اے تے کم کسے کمینے بندے دا ہے. کسی لچے بندے دن بندہ چنگا بندہ اگر حکومت دی سوچ بھی لوگ تو فٹ آئے تین کی خیر بنے خیرا تو کام کو بندہ پوتر والا کام ہے کہ نہیں بھائی اے سجنوں یہ اسی طرح سیاست بدن تو خراب ہوئی ہے جے میں کوئی جے گے گے گے پانی کھڑا ہوتا نا کسی تو صاف کو بندہ وٹا سٹ چھوڑے تو تھلو سارا گرد مٹی اڈ کے پانی خراب کر چھوڑے یہ اشر اگریز دہدی دی شہ بھی آئی ہے نا اس وٹا سٹ کے خراب ہے جو جانور سی نام مراد اس پتا کی تمیر سیاست ہویم ہو گئی ہے نا وہ خراب تو بدنامی ہوندی گئی حقیقت سجنوں کہ ووٹ اگریزی طریقے جو کچھ حکومت کر یعنی ووٹ جمہوریت وغیرہ وہ سب لانت نے شرارت نے سیاست نہیں وہ حرام نے انہوں سے بندے دے دا تعلق واقعی نہیں کسی کمینے کا ہی تعلق نہ ہونا ووٹ تو کوئی کتے دا پتر ہی لڑے گا بندے دا پتر نہیں لڑ گا شیانے آدھے نے ووٹ او بندہ لڑے جن دے کول عزت اینی ہونا بے عزت ہوت مکے ایمانے جنہ ویچے مکے پیسہ اب جاوے مومن بندہ ہوں دا ہے نا وہ ہے بے ویچے تو مک ہے. عزت دار بندے دی عزت اینی ہوں جی ایک بار بےزتی ہو جاوے تو پھر واپس دی گیرت منتار بندے پیسہ کبھی عاشق نہیں ہوں سیانے آدھے نے پیسہ بغیرت کنجر بندے آشک ہوں غیرت مند تو پیسہ نفرت تا کر کے کسی اج نو نگا نہیں ویکیا کیوں میو آپ تو آن دنیا وہ کیوں کسی منگے سجڑا اس واسطے عزت دار دا کم بھی نہیں ووٹ لماندار دا کم بھی نہیں ووٹ کسے غریب بندے دا کم بھی نہیں ووٹ لنی گل تو سمجھ رہا ہو کہ نہیں ووٹ ساڈے نہیں ساڑھے ہوندے تو مدینہ الوہ ہوندے کوئی مائی دلال پھر پچھلے سرے تو یاد کھڑا کر کے منثابت کر دے, دے. پورے جگ چھو سوہ لکھ نبی چھو کسے ووٹ کرایا میں زبان کھٹا جیڑا کم سوہ لکھ نبی نہیں کیتا ساڑھے واسطے کتوں آگئے معلوم ہویا یہ ساری وراثت نہیں یہ یو دیا دی. تلا اقبال آدھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحزیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنایا ہیں خوب آزادی نے پھندے۔ نیا نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے اے یورپی رندے نے ہاں یورپی رندے نے محمدی بندیاں کا کام نہیں اس پاسے قدم رکھنا جس بندے دنیا گالاں کھانیاں امن دلیل خوار ہونا ہو جس پیر مریدا تو گالا کھانیا نکلا جہے مرید ہوں ہاتھ چمتے سڑ نا ہر الیکشن لڑے گا اگلے دے آئے گا وہ پرلی گلی جان گی کہ مت ووٹ لین آ رہا ہو اسا قسم خدا دی کر کے آنا مینا سمجھا جی میں جگ چاڑی پیڑی میں بڑی چھڑیا پیڑیاں کرنا میں ووٹ والے بندے دی عزت ہوں نہیں پیر ہوئی ہوا یہ سیاست آخر حرام ہے انگریزی تر حکومت کو ار انگریزی تر حکومت بڑھاو دے انداز اور طریقے نو الیکشن جمہوریت کو سیاست کہنا ہی کفر ہے حرام ہے یہ جی کوئی سرست نہیں لانت اور شرارت ہے سیاست وہی ہے جو فاروق کے اعظم نے کی ہے سیاست تو ہے جوڑی صدیق اکبر نے کی تھی سیاست تو ہے ایمان دسو میں نہ گا جاگا دل آخے گا کہ واقعی وہ سیاست والے سن سیاست, آو سیاست آو ایک آو مقدس پیشہ ہے نبیا کا بخاری شریف دے اندر یہ سونے نبی نے فرمایا انہیں بنی اسرائیل کالسوس مو لمبے بنی اسرائیل کی سیاست انہوں نے نبی کردے سن جیڑا کم نبیان گا ہوئے اوپلیت کے میں ہو سکتے معلوم ہو یا سیاست بھی پاک ہے سیاست کرن والے لوگ بھی پاک ہو منگے سیاست دا من نہ ہوں دے نگرانی حفاظت باویں آپنی کرے باویں کاردی کرے جھگے دی محلے کی چکی دی، پنڈ کی دی،, دی, دی استاد شگرداں پیر ہاکم اپنی ریات دی نگرانی کرے صحیح راہ چلا سیاست سیاست دان ہی بنتا ہے جہا صحیح دیکھ بھال کرے نگرانی کرے سیدھے راہ چلاوے اور سجنا जेडा बंदा कमीना न चलुचा اپنے آپ سیدے راہ نہیں چلا سکتا دجے چلاوے گا اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا دیکھ بھال کی کرنی ہے پالے دن اپنے خلیفے نہیں بڑھائے پہلے دن خلیفے نہیں اعلان نبوت تو بعد مدینے دے تاجدار نے اپنے یار کی ورزش کی باپ نبی یار تئی سال دے عرصے کے اندر اپنے تن حکومت کر سیکھ گئے پھر جس جس یار جتھے بٹھایا گیا وہ جگتے بھی حکومت قائم کر گئے سبحان اللہ. قرآن حکیم نے فرمایا يا هاه فل ارد اپنے ندی یار بھی سرف تو فرما اگر انہوں زمین دی حکومت دے دئیے کی کر کے آخا مسا نماز قائم کرن اپنے تن اپنے آپ دی نماز قائم کر گے کیونکہ رو زمین دے فرنا فل بولن کا مطلب کی ہے فل ارد اللہ کیوں فرمایا زمین حکومت دن دا مطلب کی ہویا ہاں جی اپنے آپ دی نماز تو نبی ہزار تئی سالیے نماز قائم کر دے جی آپ نماز قائم کرتے میں جب حکومت ملے گی وہ جگ کی نماز بھی قائم ذرا جیندیاں جل سبحان اللہ ز مطلب زکات ادا کرتے سر لیکن یہ مطلب ہے جن کو حکومت ملے گی جیسے آپ زکات ادا کرتے ہیں انہیں زکات کی ادائیگی قائم کر دیں گے ہلکے سی ہو جدو زکات دن کا انکار کی سی میں حضرت سمسدہ اکبر تلوار چکی جہاد فرمایا نے فرمایا جب نماز تو جہاد نو نماز تو نو جدا کرے گا ابو بکر اسے جہاد کرے گا کی مطلب اصل نبی پاک سرکار کا زکات آا نظام لوگ کام کرے جیسے آپ دین اوے جگ میں بھی گے سمجھ نہیں لگی والے <سلام> بولو بولو سبحان اللہ <سلام> فل اردے <سلام> <مکننا> <سلام> اگر زمین چ حکومت دے دئیے تو اج کر گے بالمعروف نیکی کا حکم کر گے اور برائی ہی تو گے یہ ہے سیاست توجہ نہیں ہو فرمائی وہ تو صرف اگریزی باندر ویخے نہیں اگریزی کدڑ ویکھے نی ان دے کم ویکھے نی تاں بچارا توں مریا پیا نفرت کھائی بیٹھا تیرا حق بھی ہے لیکن آ تینوں محمدی شیران کا تعارف کراواں آئے آئے آئے جنا ایک کلا میں خدا مستفا تو پڑی گاگاہ ویکے گا, گا قسم خدا دی ایک ایک گل جے تیرے دل دیاں کلیاں نہ کھولے تے موڑا میرا ڈٹ کے بولو سبحال اللہ سبحال سدکے جا سجنا مارو بلمیا بکا نماز قائم کرا دینی لکاتا کارا دینی نظام کائم کر دینا سیاست نبییاں نبیا کم میں یا نبییاں میں وارسا کا کم ہے کوئی شیتان دبار سے کم کر سکتا جہرا کمینا تلوچا بندہ آپ برائی ہر وقت آپ معلوم ہو جا پر سجنا اج جو کچھ تیاست سمجھنا ہے سیاست نہیں لانت شرارت سیاست ہوئی ہے جگہ اللہ دے قرآن قرآن فرما چڑیا سمجھ آ رہی نا کوئی نہ اللہ! بولو سبحان اللہ, اللہ! اور جڑی یہ سیاست ہے نا یہ ووٹان جب یہ یہ ہی ہوئی برائی پھر روکنی ہے تو نیکی پیلا بریا ووٹ دینا <laughs> تے چونجا سال یہ آ سکیا ہی نہیں وہ ہے ہیری جہل جنہوں نے ووٹاں دے ذریعے کام شروع کر دلہ حکومت ووٹ میرے دے یار ایویں خون دے نے پیش کر دے اللہ سڈا کلندر اقبال فرماندہ خریدے نہ ہم جس کو لہو سے خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے نند وہ بہاداہی وہ کلندر فرمندہ اگر ملک ہاتھوں سجاتا جائے تو میں حق سے نئے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی دی. اپنی تاریخ بھلائی پیچھا تاریخ پڑ کے خلاف خلافت اور حکومت شریعت جہی ہے اس دی دولت کدی گدائی دوٹ منگ ملی سی جے پیچھا نہیں ملی پہ بھی کدی نہیں مل سکی خرید لاہور خریدی وہ حکومت اپنا لو خرید دیے لرم فکر ہوئے کوئی حکومت حکومت تو ہوئے جس سدکے جا درخت دی چھا تھلے بہن والے پہلو اس درخت اپنے کے خون دا پانی دے کدائی سدی صدیق اکبر دا پتر کو کوہیچے ہاں کدی فاروق کے آزم دا خون قربان ہوئے کدائی مولا حسین دا خون قربان پھر حکومت قائم ہوے تے خلافت آؤں توجہ نہیں فرمائی ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ یہ جی تقریر اللہ دے فضل والے ختمہ دیا تکریر تھوڑی لنگر دیا تکریر تھوڑی ماہ ختم والی تقریر نہیں آتی ختم ای ختم اتے لکھے ہے جڑا ختم تو لگا کڑا پوچھ ماں مرے نہ مراد آ ختم نیا آخس فرد آخس واجب آخس ہے سنت آخس کیا آخش کس مسئلے دے لڑنا ہے میں قسم قرآن کی کر کے آنا اج قوم ختم چڈے قوم دا کوئی بندہ ختم دا ساتویں دا کوئی ختم پوری قوم ٹوٹ پی کسی آخنا کٹڑو ہو گیا کٹڑو ایو نہیں کسی آخنا کنجوس مکھی چوسے پیو ہر شاید چڑھ گیا ہے سپ بن کے پی رہا ہے پیو دا ختم نیچا دیوان لیکن پورا دین پوری برادری ختم کی تھی کھڑی ہے کوئی بول کیامت کیا والے دن اللہ نے تینو پوچھنا ہے دا ختم دوایا تھی کہ نہیں سچی بولو ہے اولی پور سیشن نماز بہت پہلا سوال نماز دا عقیدے تو بعد ایمان تو بعد نماز دی پوچھ ہونی ہے برادری نو کوئی خیال نہیں نماز کوئی چھڈے تے برادری آدی ہے بےمان ہو گیا کیوں ہے تو ختم چھڈے تو پھر ڈوب نہیں مریا تھا مسلمان اس کو میں ملہ کا فساد کہتا ہوں یہ کوئی دین نہیں دین ہے کہ قوم بھی لڑے عالم لڑے پہلے نمبر تے ایمان اور عقیدت لڑے دوسرے نمبر سے فرض لڑے تیسرے نمبر تے واجب تڑے چوتھے نمبر سنت لڑے پھر جا کے آخرتواری کو مستحبات دی بازد نفلی بازدہ بازدہ بازدہ کما دی سمجھ آئی کوئی نہ یارویں ختم بھی میں ملاد پاک بھی میں سب مستحبات داخل تیرا دین اس تو ہے اے سب کچھ رب بعد اچھ پچھے گا پہلو او پچھنے جیڑے چیز دا سوال پہلو مصطفیٰ دے صحابہ تو ہونا ہے تیرے میرے کلوی تو ہوئی ہونا جیڑے لوگ ساڑے بدرگان دین ملاد اور یارمی کردے زند او سارا دین چھاڑ کے نہیں زند کردے تیرے میرے وانگو او سارا دین پورا کر کے کردے زند ہاں کس کرو پیرا تھے نہو سمجھ آ رہی نا کوئی نہ میں سنا وا بیٹھا رہا تے دیہ سویر تک کت ہی ہو جائے باہر صورت مار پیک کرنا رب جلہ جلا خلافت دی دولت خونے مسلم دسی ای شائی نہیں جڑی جہی منگل مل جیسے محنت کرنی پی ہوں سجنا سیاست پیشہ نبیا دو صحبہ دو بلیاں دو میں ایک گل کرنا تے پھر اگے چلنا ایک میں کتاب ایتھے میرے کوئی دا فلاس شیخ عارف بل محمد بن محمد موحمد دی اس دندر لکھے وے وقت کالو الف ممبج المبے آئے سیاست اللہ دے ولی لوگ عارف اللہ رکھنے والا بندہ ہوئے جس دے اندر تین چیزاں نبیاں والا دین ہودل بادشاہ والی سیاست ہوے تبیباں والی تدبیر ہوئے تین چیزاں کٹیا ہونا ولی کو اجکل کئی تنظیم ساوی تھیا کوئی پیلیاں آیا کوئی چیاں اج دیاں اٹھیاں پھر دیا جی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں اور اسلام غیر سیاسی پیش کر رہے ہیں وہ بیکو بئی مانو ہوں کتابیں چڑھ چڑیا بلی ہوں اندر نبیا والا دیل بادشاہ جی فاروق کے آزم سی والی سیاست ہو کہ مریدا نو امن رکھے ہر مرید کی نگرانی کرے اور نگرانی کر کے انہوں سیدے راہ چلاوے اور پھر تدبیر اور تبیبا والی تدبی ہو طبیب مزاج پچھاڑ دوائی مریض کا بھیج تے بدل بدل کے در مریض نوکا دوائی نہیں رکھنا جڑا ہر مریض نکا دوائی دے وہ طبیب نہیں ہوں مرشد بھی کامل اہی ہوں جڑا مریض دی روحانی بیماری بیماریجھے وہ مزاج سمجھے او دے حالات سمجھے ہر ایک کو وظیفے نہ دسی رکھے ہاں ایک بندہ روزی بچارا پریشان ہے چودہ چودہ گھنٹے کام کر کے بچارہ ٹکرا کھاتے کھا پہ پورا کرد مرشے دا ہے. تے مرشدہ کے پانچ ہزار دانا تسبی لے کے رات نو پھیری پنجے دن پاگل نہ ہو گی ہو سمجھ لگی نا کوئی نا جا بندہ جہل یہی تو ہوتا جہل بچار کہ جہل نکو کم کمبوت جہل بندہ اپنی اکبت بھی خراب کرتا اگلے بھی خراب کر پانچ ہزار درو پڑی پنج ہزار کلم پڑی کئی بے وقوف مرید بھی ہوتے ہیں وہ جی کامل کسی مرشد کو جاننا تو وہ دس بارہ دروشنی پڑی دس بارہ مرشد بھی کامل وہی ہوتا ہے جڑا مرید دی روحانی بیماری سمجھے او دا مزاج سمجھے او دے حالات سمجھے ہر ایک نو نوکو وزیفے نہ دسی رکھے ہاں ایک بندہ روزی ماش نچارا پریشان چودہ چودہ گھنٹے کام کر کے بچارا ٹکرا اور کھا پہ پورا کرد مرشے کے پانچ ہزار دانا تسلی لے کے رات نیری پنجے دن پاگل نہ ہو تو سمجھ لگی نے کوئی نا جیلا بندہ جا بندہ جہل یہ ہوتا جہل بچار کے جہل نکو کم کمبوت جہل بندہ اپنی آکبت بھی خراب کرتا اگلے بھی خراب کر, بھی خراب کر جا پانچ ہزار درود پڑی پنج ہزار کلم پڑی کئی بے بےوکوف مرید بھی نے وہ جے کامل کسی مرشد کو جاننا دستے نے دس بار درو شریف بنی دس بار کلما شریف بڑی فرد پورے کری رب دے غیرت پوری رکھی ہاں جی جی جی منحیات ہو روکنے والی تو روکن گے وہ پھر کی یار چس نہیں آئی پیر فڑا دس دار درو شریف کو چس اصل تو وہ مرید فڑنا پیر فڑنا جہرا کام کم میرا مطلب ہے ہزار نفل تہاڑ پڑھا رہے وہ ہزار نفل تو پڑھ تو بعد نفل دے فر نہیں جاتے یا نتیجہ ہے یا پھر باہر نکل کے ویکنگ جبریل کتنے پہ آئی عبادت کردا رنگ نظر بابا فرید آس بزرگوں دی لائن ہی لگی رہی وہ کنجر پہنچ گیا یہ جہنم کا بالن بنیا شیتان لیا اللہ دا بندہ کوئی رنگ شنگ دیس پہ نٹا دن یا جن رنگ دستے نے وہ پھر بیان کردہ رنگ دستے نے کادے رنگ کوئی شہ رنگ شتان اگے آ رنگ پھلا پھلا کے نو نویں شتان اگے آر کر کے اللہ دا بندہ جو پیر غوث پاک ورگے پی سال جنگل ضرور لانے اٹھان دن بابا فرید آ رہا بلے یہ ہمیشہ بچارے جہل رہ گئے پیر اترے نہ ایمان اپنا رکھی فرد اگلے مریض کا چڈی سبحان اللہ سبحان اللہ تبجو نال بولو سبحان اللہ سدکے جاوا سا پیر باہو بولے سناو پیر باہو فرماندہ تس بھی دل نہی لین تشوی فرد ن سکھ س علم یا پر ادب نہ سکھیا تو نہیں علم پڑھ کے کٹیا تو بڑھ کے gaadu yeah. ke بول سبحان اللہ گھر سجڑا آن میں دسا میرے سیدنا فاروق اعظم سرکار جنہ پاک محبوب تو حکومت چلاو دے ڈھنگ سکھے سن حکومت کی کہ شاہ محبوب خدا اندر پیدا کی جس کی وجہ لال فاروق آلم دنیا بے مثال بے مثال حکومت قائم کر سکی ہے قسم خدا دی حکومت دی مثال انہ دی حکومت دی دے سکنے ہاں وہ بھی حکومت جگہ کرنی ہے دشمن بھی جنہوں من بیٹھے کا فر من بیٹھے تاکہ اگریزا منیا میں انہیں آمر میں دس سال مل جاندے ساری رومی جانا سی <تصفح> جین سبحان اللہ سونے فاروق آزم دے اندر کے جا محبوب خدا وسلم نے ہی اللہ خوف اللہ اللہ دا خوف دا عشق دولت جاوے حاکم قسم خدا دی جا پہلو ماسا اکل نہ ہوئے ہو سارے جگ دیا اکل آ جاڑر لاہوری اللہ میں اقبال فرما جب سکھا ہے سکھا a <laughs> جہے کدی غلام بن کے سن ابو دے غلام سن اپنے دے حکومت نہیں سن کر سکتے جب روپ پاک حبیب نے عشق سے اللہ جہے آپ نہیں سر چلا سکتے ادھی دنیا نو چلا رہے سن بجو ہے بولو چل اللہ سانو کلندر اقبال نے دسیا وہ فرماندہ پیا جب پہ حکومت اسلام والی <سلام> جکر نہیں ہوے ہی پھر دوسری کتابیں نہیں پڑھیاں پندرہ اپنے دل والی کتاب پہلو پڑھنی پی جی اس کتاب دا مطالعہ آ جائے اسے اللہ کے فکیر سنگتیاں بھی پڑیاں انپڑیاں آن آن پڑھی نے قسم خدا کی کرکو ہوں سدکے جا ماروق رضی اللہ تعالی اللہ سنا سنا سنا کے بولو شبحال اللہ ما جڑیاں گلاں جس کتاب وچو بیا کرنماں حوالہ سن لو مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن جوزی دی کتاب ہے مناقب عمر بن الخطاب نا چیز دے کول ایک جلد اندر موجود ہے اج تو 800 سال پرانی تقریبا لکھی ہوئی ہے اس کتاب دے حوالے نال بڑے بڑے محدث دی کتاب دے حوالے نال پڑھنا حضرت سیدنا حسن بصری سرکار فرماں والی اگ بال کے حضرت عمر, عمر نے اپنا ہاتھ اگ دے نیرے کرنا نیڑے کر کے آخنا یبنل خطاب ہلا کالا سبر خطاب دیا پتلا اپنے ایسا اگ سے سدر کرے گا مطلب صبر نہیں کرگ دا سیک برداشت نہیں کر سکتا پھر جہنم کا سیک کیں برداشت کرے گا خبردار محمد اردو کی خبردار والے کے خلاف نہ چلنی نہیں تے جہنم کی اگ ساڑے گی یہ اگ تیر پچتی نہیں اگا اگلی میں پچاوے گا سجنا سدکے خوف ہو جی آ دو مندر سامنے ہوئے جیسے دنیا دی اگ سامنے ہوے ایمان دس او آپ کیوں سدھا نہ تے جس تے حکومت کربیب کہتے کیوں نہ چلاو اس قوم کے حکمانو کی خوف ہونا ہے قوم دے نات خون نات پڑتے ہو میں گلا میں ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسیون آڈی بلاواں میں نے دون لکھ ویخیا مڑ کے چٹ پہن بلے بلے میں پوچھنا اس مراسی تو بائی مان تو میراسی بھی یہ چنگا بھی کو خوف ہونا کیا حضرت عمر بن خطاب گلام مستفا نہیں بکواس رہ گئی ہے جھوٹ رہ گیا دعوے رہ گئے نہ کوئی نا ماں ہے نہ کوئی امال ہے نہ کوئی حقیقت ہے کدھر بندہ کس جھوٹ ہی قسم اگلے دن تقریر دے تکریر ایک بندہ آندا منہ شالا خضر علیہ السلام والی زندگی لبے میں بد دعا نہ دے تیری مہربانی آندا کیوں میں کہو جی اللہ دا بندہ ہے جگ جیون والا بنیا جتے اللہ نو گالا نکلن نبی پاک نو گاڑا تھا تھا نالا تھان تھان نکل دفتر حکومت تے چمبلیاں کی نبی دی توہین قرآن نالیاں رلے اس رلن رسلمان تے بم وجن قرآن سڑن مسیطا گرن ککھ نہ رہے جس جگہ تے مسلمان تسلمان اللہ رسول کی اس جہان چیون اللہ کا بندہ دعا نہ دے تو دعا دے کے اللہ تعالی تعالیٰ مینو چھیتی مان اس جگ تو لے جا اس جگ دی کوئی زندگی ماں قسم خدا کی کر کے آنا بے وقوف ہوئی بھی گا اور بے ایمان بھی گا وہ بندہ جڑا اس جہان زندگی منگے اے بکواسا کرنی جدو قوم سنے گی انہیں آخر ماں بہ باؤ اصل ریاں بلاوا سان لکھ بھی ویگ کے پسی نے چڑ جی سجنا بکوا سان حقیقت ہوئی جہی سارو پیاد سان سکھائی بک بک مارے ان کے دنیا کی اگ دے کر پھر ویخ پسینا کنو ہاں ہاں تو پیا کر میخا مو... ایڈیا لائی بیٹھا موٹیاں اپنی دبان جو تیرے سامنے ہوئے تو, بول تو پیسے تھٹن ڈے وہ ایمان لین دین تیسے تھے اگلے دن میں ایک فون آیا اس کمالی چلانا مول ہی آد چشتی اسلے بولتا سی پیا گلا غلط کر رہا سی میں اس نے لحاظ کی اکھیا ہے میں کیا بئیمان بندے دی نشانی ہے کیوں مخلوق کا لحاظ کرے گا ایمان والے نشانی ہونے اپنے خالق کا لحاظ رکھنا میں اللہ دے فضل نہ تمان سے لحاظ کی رکھے میں بول رہا سبق بڑھایا نہ سر جانا گل حق تو بعد نہ راک سبحال اللہ یہ ہوئی خوف محبت اللہ رسول محبت اللہ رسول دا خوف دے عذاب دا خوف, خوف, آمد حل خوف حل دو چیزاں نے جہیا بندے نو راہ راست رکھنا خوف تحبت آدھی ڈیں گا نہیں چل سکتا یاد رکھنا میری او جی اندر کول کوئی بتکا بشریت کام غلط ہو جائے گا تے اڑے گا نہیں جو ہی خبر گی کہ گلت کیا رو رو رو رو, رو کے حضرت عمر واگ رات ہو پہ گزرن گیا کہ پچھلی زندگی کی کر بیٹھا توجو نہیں فرمائی ہاں ڈٹ کے سد کے جا جسول محبت خوف دی دولت حضرت عمر دی سینے پاک حضرت, عمر پاک نے حضرت عمر پاک نے اپنے آپ دنیا تو دور رکھے ایاشی تو دور رکھا وے نبی پاک کاری سادگی اوہی سادگی آخرت پرستی فکر آخرت دی اوہی دل دے اندر وسائی آپ نے آپ نو نفسانی خواہشات تو پرہی رکھیا ہوئے حضرت عمر بن خطاب آپ بھی سادرے آپ نے عملے نو بھی سادر رکھیا ہوئے ایاشی کے نیڑے لگن دتی نہیں کیوں ایاشی وہی بندہ ہے جنہوں خدا بول جاوے جنہوں آخرت قبر یاد رہی ایاشی کھے کردہ چلنا دل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ سرکار اپنے آپ دا کھانا موٹا پانا موٹا ننگے پہری جان کے چلنا टुर फरमाते समले फरमाते सन तुसा भी नंगे पैरी तुर लिया करो ताकि आकर टुट जावे न्यान मंदी आ जाए حضرت عمر بن خطاب پاک نار ترکی گھوڑا پیش کیا گیا سواری دی خاطر ترکی گھوڑا چوڑے پیروں والا چوڑی لمبی کانڈ والا آڑے ناج تنخرے دال چلتا ہے اس زمانے اندر بڑے امیر لوگ سواری کرتے سن بلخسوس کیسر کسرا کی سواری چلدی سی جہے زمانے دے فرو سن, سن،, سن،, سن،, سن،, سن، دے سن ناز نخرے دیں کل لینڈ کرو در تے جہاز نے اسی طرح سمجھا جاندہ جا حضرت عمر پیش سن، کیتا گیا آپ بڑے قد کاٹ والے سن گھوڑے تہنا ہوں گا سویں کن نپ کے چھال مار کے پیر رکھن دی کاڑ نہیں تھی آدی فرق سہارا دین دی لڑ نہیں تھی آدی بس ادھر کن مبارک نپڑے لوگ ادھر چھان مارنی تو اتنے بہ جانے ہزر تک امر بن خطاب بیٹھے سوار ہوئے تھوڑا چلے تھے پے آپ فرماند رہے تو مجھے شیتان تباد چیتان تباد چندر بدل لگ پہ میرا اندر تبدیل ہوگ پیا ہاں میرے اندر فخر کب لگ پیا حضرت عمر بن خطاب نے اس بعد وہ ترکی گھوڑا سواری واسطے قبول کیا ہی نہیں وہ بدنی سونے آکڑ ہو آکڑ آان جمان دے بندے نفس دے اندر سفت بدل دیا میں ایک موٹی جی مثال نا میں کرائے گی آنا کئی بار میرا نفس اپنا فراؤن بن جور ہاتھ ملاو جی کرتا آکڑے بیٹھے ہونے میں پھر سوچنا یار کرایہ والے کا یہ حال ہے کہ جن اپنی ہو سکی اس <laughs> بندے بندہ نہ سمجھنا ہوج آکڑے بیٹھے جج جو بیٹھا ایڈی وسی وٹ جدو آ چالی لاک کی گڈی اچھا ہے پنج گڈیا اگے پنج پچھے پنج سجے پنجے ہاں جی اے سی آنا ہے ٹھنڈی ہا بچا ٹھنڈے کمرے چل جنا ٹھنڈے چ نکلنا ٹھنڈے چڑ جنا سوفے لگے ہونے نے بے ہونے جناب بسنا سورنا کپڑے تک نہیں لگن دیں کپڑے تک نےڑے لگ گا نہیں کرتے لگتا لگے تو کوئی بندر والی گل ہی سنوا کر دے جی ان چکے نہ کرسی تو سوفیا تو کلینا تو گدے تابا ایمان نال دسیا جی جن ہا پری گی ساری نکل جائے گی کہ نہیں سچی بولیا ہے جن نے پاؤنڈ اندر آکڑ کڑی ہے نا وہ زمین چبا چٹائی کر کے مستفا کی شریت فرمی حاکم فیصلہ کرے مسجد بے اچا سور اچا بیٹھا, بیٹھا ہوٹ اگوں بندے رلتے ہوجٹ نیوے وہ بیٹھا ہوج فٹ اچا اگے کھلوتے ہو वो बड़े आकड़ बैठा होनेब आक हर व्यापति कर छे बंद बंदा कितने समझेगा वो जे बैठा होरे आंकु चटाई थे मुदई भी चटाई थे मुलजम भी चटाई थे मुलजम भी चटाई थे وی تعلیم آ گئی لفظ لفظ ملزم نہیں میں جس پر الزام لگایا گیا ہو یہ ہے جی آدھے نے بھی کول کون میں سکول کون نہیں پڑیا یہ سارے جج کھڑ گے ملزم میں آنا میں لفظ جہاں لفظ سیدے نہیں آتے دے فیصلے سیدے کرنے تو نہیں فرمائی لفظ مدعی نہیں آتا مدعی مدعی بھی تھلے ملزم بھی تھلے قاضی بھی تھلے ہوئے خانے خدا پھر پیشیاں نہیں پہ پنجی پنجی سال دیاں فیصلہ بھی جتنا اور ہوں حق در بولو چار سبح لیاو سجنا اسباب آکر دیوان جب سائی کے ہر بندے آکریا پھر حضرت عمر بن خطا گو۔ तू मैं भी जरा जुत्ती ला के चली जट आक मिट्टी लगी हूं गोड्या जफी पाओ मिल खुश होकर मिलेगा जे काटन का सूट लग हूं तू हथ मिलावन लगेगा जफ्फी पावन लगेगा उन्हें कोशिश करनी है परा होवे मत मेरा माया टुट जाए جد آکر اسباب، اسباب میرے پاپ نے بھی سرکار تحلیبات بندہ آکڑے نہیں رب نو آکر کدم بڑا آئے رب جنے بھی فضل فرما نیان مند بند فضل فرما ہے جے جننے وی رنگے نہیں نا بابا فرید ورگے اے جھک کے رنگے میرا مرشد رحمتہ اللہ علیہ سرکار فرماندے سن لودرا شریف والے سید محمد امام شاہ اپ فرماندے سن اللہ دی تلواریں چل رہی ہے جیڑا سر اٹھا کردا کٹیا جاندہ ہے جیڑا نیواں کرے او لنگ جاندہ ہے اس واسطے اس جہان نے چاقڑ جن کی کو کٹیا گیا توجہ نال بول سبحان اللہ. قسم خدا دی مرا سرکی کا صوفی شاعر گزریا خاجہ محمد یار فریدی خاجہ غلام فرید کا خلیفہ سناواں گا آپ فرمے نہیں ہک دے سانگے دیر ہر ایک ساحد کچھ کی مطلب جڑے زہد آکرا وہ دے آکڑ عبادت کا مطلب نہیں نہیںبادت عبادت مطلب آکڑی جس عبادت بھی چنگا کیتی کرتی مارا کی مطلب اپنی خاطر اپنی ذات کی خاطر مارا خامی تم کیتے ہر ایک جی بول بول بوا لگ ایک گل سنا نا سنا اکرام کیا شیخ, ابن دی ابن عطا اللہ اسکندری شیخ ابن عطا اللہ اسکندری شیخ خلیفہ شیخ ابو العباس وہ مرد خدا جہے فرما نے لو لو تازہ رسول اگر رسول میری اکھ تو ادے ادے ہو جان یعنی میرے نظر نہ آ فرمایا میں اپنے آپ مشرق شمار مطلب میں اس مقام تے پہنچ گیا ہوا جو میری ہر وقت دید مصطفیٰ تے رہن دی ترہ بولو چاہ سبحان اللہ او شیخ ابن عباس رضی اللہ پہلا لو آپ سرکار دے خلیفہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری آپ سرکار کتاب میں تائی آخیا جن کی دے اندر سہ شروہ نے بڑیاں شروحت نے ایک شرح سیدی سیدی شیخ بنے آجی بہت اربی رحمت اللہ اور دوسری کتاب شیخ محمد بن محمد مرسفی کتابوں نے لکھیا ہے آپ فرماندے نے ایک, ایک کام کر کرے گا آدھا ادور درسو فرمایا جتی لا در منا د اندر جھوڑا پا لوڑے باد پا لولا جان بازار بالوں لوگوں آواز دولا مارو بدام لو کہنے لگا لا جی پالا میرے کو جی نفس نو یار دی خاطر مار نہیں سکنا پھر رب در چل بھی نہیں پھر جو تیرے اندر ہالے میں کھڑی ہے نا تو اندر راہ نہیں دی بزرگ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما نے اللہ تعالیٰ نے جدو نفس نا تو رب پوچھا میں کافس آخیا ربا دس میں رب سونے نے چا کے نفس نو سٹیا ستر ہزار سال پوکھ در پھر کڈیا ہوں دس میں کون آگا میرا رب رج والے فرون بنے بیٹھے یہ جا کو خدا اگے جک نا تا کر کے سد کے جاو حضرت سلیمان پیغمبر المستطرف کتاب لکھے حضرت سلیمان پیغمبر موٹا پہ سن چاٹ کے کپڑے پہ سن جنہ کی ساری دنیا تے شاہی سن جن دن سن سن ایک دن کھاندے سن ایک دن نہیں سن کھے کسی پوچھا ہلو خیر جن نرمونا کپڑے پاؤ او نہیں مل سکتے جنا سونا کھاؤ او نہیں مل سکتے ایک دن کھاندے ایک دن نہیں کبھی مزا کی فرما چھوڑ دینا تاکہ میرے دکھ کا احساس لے ساس کا تاکہ نرم پا کے کبھی ننگے نہ بھول جہاں اللہ دی غریب مخلوق سلیمان مانو یاد رہ اللہ توجہ نال بولو سبحان میں گناہگار تو گنہگار بندے دے برابر بھی بن پوانے پتہ نہیں میری نجات ہو جائے امیر امی سنت ہوگی بے وقوف بندہ ہے جا لک جا لک بند اپنا حساب اور جانا امیر بن کے یہاں کا حساب خدا دعا توجہ خوشبہ ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ لو اپنے عملے جب کی ہدایت لکھتے ترکی گھوڑے تر سوار نہیں اللہ یا کلا نکی آٹا چڑیا نہیں کھانا اے عملے نو ہدایت عمر بن خطاب دی جاری ہوں سی نہیںانا چڑیا آٹا کھانا موٹے کھانا آدی بننا نازک مزاج نہیں بننا آیاش نہیں بننا اللہ خبردار پتلے کپڑے نہیں موٹے کپڑے نے اللہ دروازہ آوے آو موجود کے سبحان اللہ حضرت عمر پاک عمل نوینج چھت کے رکھ دے سر فرمان دے سر تو سا اس قوم دے مالک نہیں نہ اس قوم دے خزانے دے مالک جے تو سا اسا ہے خادم تے چوکی دار سید القوم خادم و ہم میرے نبی فرمائے قوم دا سردار قوم دا خدمت گزارے تو سا اسا کرنی ہے خدمت لاندیم اپنے آپ نرم و ناز کھانے نرمو ناجک کپڑے مشقت رکھنا سادی سواری رکھنی ہے جی عام بندہ سواری تے سے بہت تسا بہنا تاکہ تسا یہ نہ سمجھو تے عوام بھی یہ نہ سمجھے کہ حاکم اچھی سواری سے آتا نہ دی غریب دی سواری دی امیر دی کی توجہ نہیں ہو فرمائی امیر اسلام حاکم نو امیر او غریب دینا ہاکم سواری امیر دی روٹی گریباری کپڑا گریب نہ ہو اس طرح ہاکم ہوا تاکہ عوام جڑی کما والی انہ تو نکمے ودن نہیں ہدا حکومت کم کمان حکومت ہو رہے نا آیاش نہ ہواش بندہ ایک گھر جم پے نا گھر لے جائے پانچ بندے گھر کے کما ایک بندہ نشے ہو جانے جگہ کر کے نہیں ہو جش ہو کمائی تباہ کر جتھے پوری حکومت نشئی ہو سمجھائی کوئی نہ ستی برادری روچی چ بولو سبحان اللہ گل سن کوئی حکمت کی گل سن جن زمیر جا کے تین پتا لگے کرنا کی گو سر سٹی بیٹھے بگلے آگے جو اگلے کرتے پے مسلمان ان جی آپ بنے پے سجنا جڑا کام کرنے والے اور سوکھے تا رہے نے جدو کھان والے ہر <تصفح> سبق بڑا حکومت موڈیا دوم کے گلاب کا فل بن گئی टैक्स लगन ना महंगाई हो रिश्वत हो ना, ना लुट पवे क्यों जदों सुा खाने मोटा खाने मोटा पाने गदे सा सवारी गरीब आवाम की सवारी हम भी ना हूं भी इस वक्त भी चीन के मुल्के सदर भी सैकल त بیمان حدیث نو پھیر کے تے لائے تے کدے کہنے علم حثر کرو چاہے چین جانا پڑے لیکن میں کہو بیمان نو جلو جے حدیث نو تُساں بھان ترول لیاوی تھی تے لائے گئے تھا جدر مردی لائے گئے تھا تے ہوں او ہو اے موڑا چین آلے دی چلو ایک گل لائے لیں اندے ساڑھا صدر بھی تے ساڑھی ساری حکومت سیکل آن دی इमान दस बंद ना बने हों सबकों पढ़ी खड़े ना वो जिधरों तला च वटा वज्या شخص, شخص پیار دیا گلا پڑھے پروفیسر نکلسن نے یہ کہا کہ آپ لانگ پی گلے پڑھنی سن صدیق فاروق دیا اسلام کا زمانے میں سکا بٹھا دیا اپنی توجو لال سبحان اللہ سجنا صدقے کے جاوا درویچ جدو حکومت انج کم خرچ ہوے گی انج کی گزارے والی ہوے گی انجنی سادگی والی ہوے گی انجی مسیبت محنت کش ہوگی اسلے قوم بچاری کما کی بے فکر ہو جائے گی کما گیتا گی کما گی بھی, بھی حلال جائد نہ جائز کما کی لڑ نہیں نہ رن کو دستر اپنی کبر بھی بنا اپنا دین بچا گی جنرت تر جائے گی دربار سال آئے ہوئی लांति हकूमत आश मिल जाए कौम उन्हों खानी रहने लग जाए महंगाई कौम अपनी इज्जत अपना ईमान बेचतीन दी। बेचती चौवी घंटे कमावेगी रात जागण गए दिन जागण गे हाँ जी होश नी रहनी जल पुछो सही वक्त ही कोई नी की करिए जी खर्चे नहीं पूरे होंगे की करिए मोली जी हालात ही आजने फला कोई ना दीर जोगी रवेगी جوگی ایمان جہان برباد کر دا سب تو واقع قہر عذاب ہوتا ہے اوہی دا دور لے جانا ہے سارا کچھ کرا سکتا وہ سجڑا محل سے عمر ورگا مل جا قوم تو سر پر رت آ جی اچھا بھائی گل سنو گل سنوان جملہ حضرت عمر ہدایات کھچ کھچ کے اگلے لے آؤ گے تیری مہربانی آ حکومت کر پھر انہیں تے بندے دا پتر رہنا بندے پہ حکومت کرنی جب ویکھن بھی اگلے آیا شٹ گیا پتو مرلے تھا سی ریٹائر ہو کے آیا پانچ مربے بنا پھر بنی کھڑی پہلو سرکڑ ترجارو کرو ویخ کے ہال جما نہیں پر میں اج جنوں پوچھو کیوں سکول پہ پڑھانا بچ لگ جائیے کیوں بھائی सारी कौम मु पीर अवाम सारे जिन्हों पु क्यों पर? मुलाजमत लैनी है बेच लगा गए सुकून न खावे <laughs> मालूम होली हो कौम बिचारी पूरी कौम आपने आपू लुटन का इरादा रख दी वाह वाह वाह वाह इस वा, वा, कौम की अकल तू सदके مرے جدو ہر ایک کا بال بنے گا سپ میرے نبی سرور ان حکومت شامل کرتے ہی نہیں سن جا تلب گار میں مسلم شریف کی ادیس نہ وکھاوا میری زبان وڈ دو شخص آئے نے بارگاہ رسالت ارد حضور دضور سانو بھی شامل چکر آقا فرما نے جیڑا طلب رکھے او نہیں دے جن طلب رکھنا انہیں لسے آنا ہے جنہیں طلب نہیں رکھنا گل پائیے समझ आई कोई ना मालूम होया सा तालीम का ता मकसद तालीम यही लाती है जी कौम आती है लुट्टे क्यों लुटे इन्हना शुरू से पढ़ाई तो इरादे ही लुट्ट हो اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات شاید کے اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ اسلامی حکومت آ جائے پھر میں گا کیڑا آتا ہے میں بھی لگنا ہے اللہ یغلق دون نو اللہ یغلق یگل کبا بہ المسلمین مسلم دروازہ بند نہیں رکھنا ایک نوہ مسئلہ سنا لگا بالکل نوہ کدی نہیں سنے ہونا اسلام دی حکومت دے اندر بستری اوقات معلوم ہوا سڈا تعلیم دا مقصد تے تعلیم یہی لانتی ہے جڑی قوم نو آئی لاستے آؤم ہاں حکومت کیوں لٹےری بنی کڑی یہ شروع سے پڑھائی تو ارادے ہی, ہی لٹن دوں گی اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات شاید کے اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ اسلامی حکومت آ جائے تو پھر میں کہڑا آدھا ہے میں بھی لگنا ہے اللہ یگ لکھنا دل مسلم دروازہ بند نہیں رکھنا ایک نوا مسئلہ سنا لگا بالکل نو کدی نہیں سنیا ہونا اسلام کی حکومت در دفتری اوکات میں ہوں کوئی مائی دلال سابت کرے میں صرف ڈال چن اتنے بجے دفتر کھلے گا اتنے بجے بند اٹھ بجے کھلنا چار بجے بند ہوں لو آے بچارے رلتے رہ جائے سر اٹھے جس کن شیطان نے پیشاب کر کے پیٹرول پمپ بناو چھڈیا من مان سلاتل فجرے بال شیتان او ادو قال میرے سونے نبی نے فروایا جڑا صبح دی نماز نہیں او شیتان وہ کن چرد کن پیشاب کرا کے ٹینکی بھرائی پے ہوں اٹھے نہو سدا مارا وڑیا کچن کھانے کچھ مچ کر کے پینٹ پا کے نگا باندر بن کے چلا گیا اگے, وی, اگے وی بندے پیچھے بھی بندے سجے بھی بندے کبے بھی بندے کی کر دیا پھر دل آخے حفاظت ہو رہی میں کارڈ آخر وام تو میں خیا سور نہ زلم کردہ نہار ہی نے سب ٹھو بن کے لوگوں ستا حضرت ایک دن محافر نام نہیں رکھا کلہ جگ نکھی وہ حکم نہیں ہوں قسم خدا بھی चूह जराती असले दे, असले के बच्चे रवे सिक्योरिटी होवे अठ अठ बंदे वे हम शक्ल हो पता नहीं कही गड्डिए बैठे اور سور بندے ستاؤ بندے دشمن بن جانے حلر امر بن ختاب نے جنہیں شہید خدا بھی ایک مسلمان نہیں سی ایک مسلمان نے شہید کرمر بن خطاب نے پوچھیا وہ مینو کلے مارے مینو کلے زخمی کیا اگلے درسیا فلانا مجھور سی آپ نے فرمایا الحمد للہ آپ عمر رکھ کبھی سنتے نہیں ویسا کی ویکھے قسم خدا دی کر کے جو کچھ اصا وی کھڑے تو نیندر بھی اٹھ جان جی میں جو تین تین گھنٹے بولنا یہ کوئی پیسے واسطے بولنا اجکل مقرر ایک گھنٹہ تقریر کرن سور لاو پہلو پانچ آدھار رکھو دس ہزار بعد رکھو سٹھ سٹھ ہزار جنا چپے تھے رکھو ویلا بولتے رہ شو بند ہوئے دماخ خسرے جیسے خسریا پیسے تھٹی رکھو نچتے رہن گے پیسے بند اللہ دے فضل میں مصطفی کریم سکارجھ کے سامنے بیٹھا معذور سرکار دا دین دا خادم ادنا چی دے جوڑے سیدے کر کے جو بنیا کوئی نہ تھٹے چشتی اپنا وقت جڑا او ذہن چ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ آ سنانا ہے وہ پورا کرے گا تو لانتی بندے کا کام لانتی بندے کام رپئیے تھٹتے رہی انہیں حدور سکار کی حکیس تے بھی عمل نہیں کی <سلام> دنیا جیفت کلا دنیا مردالے ڈھونڈ والے کتے جنو رب دی پچھا ہوں جائے گی نا میں کسمیا پیا जिन्हू रब की दी पछाण होती जाएगी तो दुनिया तो दिल नहीं हो सकता रब भी ले दुनिया भी कैलेंडर इकबाल फरमां सुवन बोल चल सुबह इकबाल फरमांचाने نہ پچھا محتاج پچھاڑ لوگ دارا بادشاہ جمشے بادشاہ جیسے تیرے گدا ہو گیا دل اللہ دل کی آبادی شہنشاہی شکم سامان موت دل کی آبادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم مسل دل آزاد رکھے گا بادشاہ دا قیدی بنے گا تے مر جا ہوں تیرا فیصلہ تیرے ہاتھ چی دل لینا یا ڈنے کیوں بھائی کہڑی شا لینی تے پھر سکول نہ جائے سکول جاؤ گے تو اتے صرف ڈے ڈے سمجھ ہے کوئی نہ اللہ سجڑا سڑکے جا اسلام دی حکومت کبھی دفتر وقت نہیں ہوں اے نہیں سو بندہ آ دسان کم وہ بھی زلم درم دشوت درام دفر قانون نال کیتا گیا پنجی پی سال فالوی سال دیا پیشیاں پوا کے لاکھ لاکھ روپئے دا وکیل کرا کے پانچ پانچ سو دا استعم کی کرنا ہے انصاف دی درخواست دینی ہے انصاف ڈانگ خالی پانچ سو واہ لانتی اگریز آدکے جنہوں کے لانتی لٹن تو سدکے سچ کہہ گیا اکبر آبادی سید اکبر حسین آبادی فرما دیں ایک چھوٹا ملازم انگریز کابن چکتا پتہ لگا جنوب آدھے اینٹی کرپشن انہیں جی ہاتھ انہی جو انہی چا جوڑے انہیں آخیا اس خان سے بچتا ہے کون لیکن اس خان مغربی سے بچتا ہے کون لے حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا ہے خان خان پتہ کہ نذر فارسیت خان نے دسترخوان نو جے وچھا کے نا روٹی نہیں کھائی دی اکبر الہ آبادی فرماندے نو اس مولا دے, دے محت جوڑے ہو سا کیا سر ناراض نہ ہویا جی یہ جڑا انگریزی دسترخان حکومت کا وچیا پیا ہے نا اس دو تو کون کو ہے حضرت نگل دے نکلتے اسا صرف چکھیا ہے نکل والا چکھ والا نارا تو ناراض پہ ہوں حضرت نگل رہے ہیں بندے نے پانچ سو دسٹام لاکھ لان اے حکومت چلاو وال شامل ہو لانت جہے آخر میں بھی لگا کی جی تعلیم ہی سیکھے اندر بھی لانے کسم خدا بھی کر کے میرے پاک نبی یار اسلام کا نظام بڑھایا لوڑ نہیں وکیل بھی نہیں ججنا گل نہیں کر سکتا بڑا حراست اتنے ہر سے عمر اچھی دنیا دے بار کے بادشاہ بڑا حراس سامنے کھلو کے گل ہوتی کیوں ایک خدا بیٹھا بلکہ خدا براہ راست میری یہودی در ڈالی خالی کرنی وکیل کرو پہلو تو شانگو کالا چوگا پایا پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی اولاد ہو گئے اکبر آبادی فرما رہا آپ جج سی اکبر آبادی آپ جج سی پیدا ہوئے کہا لو آج اولاد ہو گئے لانتی اگلے نچھن گے کتنے مارے بندہ فلانی نکڑ کا دل خنجر کنجر کون سی فلانا بندہ؟, بندہ بندہ اگلے کی کپڑے کم سی سارا دسنا چھٹ گیا کتنے مارے آئی کون سی برین بنا کے بری جل سیٹھا وہ بری چھ روپیہ رکھتے ویخ میں کردہ میں اللہ رکھ لانا مول ایک مارے مسیحتا کیوں کو مول بھی رہ اس کی میں تو شان شانہ پیو پیا بنتا نام اسلام میں وکیل ہوتے نہیں او مینو سابت کر دردری इन दे वकील मैं नक मेरा होव नक् बढ़ा छतर बैठा आमर आ गल उम्र सुननी भी पैदी है फैसला करना भी पर उना क्यों अंग्रेजा रख्या रखे, रखे तो سڈیا کو مل سکے کول ساڈے کول جاؤ گے پھر ساڈے بندے ساڈے قضا بنو گے ہر دسیا خود بھی رب سونے دے کے نیا بند سچے آئے تو سی نیال منتر سچے بنو سے کہ جب کہ میں میں ختاب کدی سنیا سچی بولو شاء اللہ عزیز جس فقیر تو میں فائدہ حاصل کیا اسے تو کرے تو پھر مل سی. ا سبحان اللہ ہاں توجہ ال جبل سبحان اللہ پر سجنا صدکے جا وو پھر جے پھر جے بیچارا اگے نے کے پیسے بھاگ کے لکھ لاکھ روپیہ لاو گے پیشی پا گئی لائن قطار لگی کھڑی ہے دسا دسا بندیاں دا کم ہویا ہے جڑا نہ ہون دے برابر تھی 90 بندہ وقت بند دفتر بند ہوں گریب بچارا کو بورے آخلا کو کسی پاسے پاس ہائی کوٹ ہوں رے گا ہوٹل لا مارا کھانا سر پیچھا ہو سکتا ہے اگلی فیشی کا جرمانہ ہو جائے فیصلہ الٹا خلاف ہو جائے رانتی ظمے بادشاہ بیٹھے لی اسلام کی حکومت جب حاجت گزار موجود ہو اسلام دا باقی دا عملہ کیون سو سکتا جب ادھی دنیا دا بادشاہ امیر المومنین خلیفہ نبی پاک سرکار دا عمر جیسا رات نئی سوندا حضرت عمر میں خطاب کی آدت مبارک سی رات پویتاروں یار نیت پیاری آوے او درد من یار مندیا سجنگ اس لیے آیا جگ حضرت عمر بادشاہ دنیا میں نہیں سی کیونکہ جب بادشاہ سو جائے قوم کی نیدر حرام ہو جی بادشاہ حکومت ہوکومت جگتی قوم سکھ دی نیندر سوندی ہے امر پاک دی عادت مبارک سی عادت مبارک سی رات ہونی پھر نائے مدینہ شریف در گشت کرنی ہے باہر جنگل میں پھرنا کدی کسے پاسے تر پیا کسے پاسے ٹر پیا ہل <سؤال> رات امردین خطا آپ گل سونا لگا کے مطابق لگے باہر کافلا جن چرم دار چلیے کافلا ہے یہاں آخانے تجاؤ اصا چوکی دار کرنے मत कोई चोर पै जाए चोर पेंदे तो नहीं सन क्योंकि हथ कटी सी चोर उठे पे जिसे पर्चे कटी ने हाथ जिथे कटी जाए चोर क्यों आव पर मत कोई दलेरी कर पवे मत कोई दलेरी कर पवे हदों हट जाए आएर देवों के हले तो मदन खताब अब्दुल रहमान के नाम उस ला कर पाउ जाते हैं کافلے والے تو چاگل کا بہانا نماز یار عبادت ہو رہی ادھر مالت ہو رہی آپ نماز نیتی کھڑے ادھر کافلے دنوں بال <سؤال> کے روم دی آواز آئی نماز رسول میرے میں تاجدار جب مدینے شریف کسے پاس بال دروی آواز سنتے حضور نماز چھوٹی کر کے سلام پھیر کے سا جا کیوں سن کر جہا بال دی دی نماز حضرت نماز <laughs> <laughs> <laughs> <hazrat> چھوٹی کر کے گئے بیال بی بیٹھی آپ فرماند نے نو چپ کرا چپ کرایا واپس آئے نماز چلیتی پھر اگر پھر جاندے نے تین آخیا چپ کرا اس پھر چپ کرائی آ مڑا کے نواز نیتی تیسری وار آ گئے روڈا ویکھا نماز چھوٹی کر کے پہنچے فرمایا مائی تین حجا نہیں آ کیون ہے بال بچارے پیروانی ہے تیرے ورگی ماں نئی اوی چنگی مائی اگوں بولی آدھی ہے چپ کر میں نے چھڑکا نہ پا میں جان کے بیروانی آدھا دھو چائی بیٹھی ہندر فرمان کے دھو چڑائی بیٹھی ہے دو چل رہی ہے میں سنیا وے عمر نے عمر نے انہیں بال خرچہ لائے دے دینا نہیں لایا سانا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا جان کے تھی سنا بیٹھتی ہوں کہ امریکہ لگے یہاں کا بھی خرچہ لا چھوڑے یہ خرچہ لا گھر کا خرچہ پورا ہوئے ہو گئی سویرے بھی مٹی نے پڑھائی نماز چیخا پہ مار دینا سب تو مرچی سلام پھیرا فرما دیا پتا پتا نہیں مسلمانوں دے کن بال تو او سڈیا کن بال مال سبے نی مان سر لے گئے بولو سبحان اللہ فرمایا بھاوے دھو پی ہوئے دودھ دھو چے ہر ایک بال کا خرچہ عمر خزانے دے گا اس دن تو خرچہ لگ گیا جڑیا عورتیں لاوارت ہو سن شوہر کوئی نہیں باپ کوئی نی کوئی نی مامے کوئی نہیں کما کوئی بھی ان کما واسطے نہیں سی بھیجیا جاتا کیونکہ عورت کماوے عزت نہیں بچا سکتی عمر نے خزانے وظیفہ رکھے ہوا سی حکومت دا عملہ خرچہ سی چکتا سیبی نا بوہے پیش کرتا وہ بھی کوئی قوم ہے جڑی اپنی دھی بہ او آم مر جائے ان کی نسل نہ ودے جس قوم درد اپنی دھی بہن کیرت نہ ہوسم خدا کی کر جہے بابے بھلے جہاں وارس کو نہیں سوتا انہوں دا, دا خرچہ بھی حضرت تے عمر دا خزانہ اور اگلی گل سن والا کر دین والا دا دار بندہ مردہ سی وراثت کوئی نہیں چھٹ گیا جو دنال قردہ ادا ہوئے حکومت <سلام> اپنے خزانے میں جو قردہ ادا کر دی سی کیوں میرے پاک نبی نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ مر جاؤے ہوئے مقروض جو وراثت چھٹ گیا ہے تو دی وراثت رچو ادا کرو جدا نہیں کچھ رہا میں محمد زامنہ ہے اے رحمت اللہ لا لمی نہری رحمت تدکے اچی بول سب ستیا تگدا ہوں کافر تھو جنی شرم محمدی نہ کوئی پتہ ہے نہ وسطرہ رہ شجر سے امید ہے بہار لکھ سونا امر خطاب توجہ تو خزانہ دا کرے گا حدرت امر فرما سن ای فکر رکھنی فرما سن دریائے فراد در کنارے بکری جی پیاسی مری کیا مت والے دن حساب عمر نو دینا نا پینا ہے جڑا جانوراں دے حساب دین دا خیال رکھے ہو بندیاں دا حساب کیوں نہ پورا کرے گا قسم خدا کر کیا بھاج بھاج کے سورج بھج کے حکومت کروڑوں روپئے لا دے ایم پی اے بنتے ہیں مین پہ بنتے ہیں لازم پہ بنتے فلان پہ بنتے ہیں یہ پتا کوئی نہیں سڈے اے بننا کی حضرت عمر بن خطاب آخر وقت لوگ ادی دنیا دے اندر ایک بندہ زکات قابل نہیں چڑیا اگر آخرہ سی سنگیا میرے کو رب دا دتا بتھیر رہے میں لا نہیں ادھی دنیا تیر دیر گیت دا پاکستان जे सामने मान किया बैरिस्टर ला ला बैरिस्टर ला का मतलब जानते हो नहीं ला मैं सही वाल गया اوکے مدرسہ تو اندر لکھا کر فریدیا لا کالے میرا حادثہ نکل گیا میں کیا بابا فرید بھی آدھا ہونا بابا جزیر وا بابا جزی کا وا لیا فرید لا لوکری محمد مستفا فرید کا قرآن لا نہیں توجہ نہیں فرمایا مرے پر پتہ نہیں تھے کیویں خضر دے کپڑے پا کے ڈاکو پھر دے نے خزر دے کپڑے پا کے سائ ڈاکو پھر دے نے ہر شکل و اکلا بھول جاوی ہر پیر دا نام سن کے نہ ڈل جاوی خدا اللہ بول سبحان اللہ, اللہ ساڈا کیلنڈر اقبال فرما اقبال فرما میرا انہیں مسری ندار جہاں پیر صاحبہ تو بیٹھے نہیں مسل درشاد بیٹھے کان جڑے شاہی دے اقابے دے آشیا بیٹھے نے. زاغوں کے تصرف رف میں عقابوں کے نشے من میں گل چکرا آخر وابی ہو گیا چشتی تیران کے خلاف ہی بولی جان دیا اللہ بولیا تو وہ مفکر نہیں بھائی پر وہ سچ بولیا ہے پیران دے خلاف نہیں بولیا خنزیران دے خلاف بولیا دنیا کا طالب پیر نہیں ہوتا انگریزوں کا ٹٹو پیر نہیں ہوتا پیر ہوتا ہے میرے علی جیسے پیر ہوتا ہے میاں شیر ربانی جیسا تیرے ربانی دے کو کایا مولوی, مولوی. حضور میں مولوی فاضل جب کل عربی فاضل, فاضل ہوگریزوں مولوی مولوی فاضل مولوی فاضل. مولوی فاضل، دا دور دی. مولوی. او دا جی میں مولوی فاضل دا امتحان دینا چاہنا جناب کو اجازت لین آیا آپ کا مقصد پھر ملازمت لوا گا لگا گا آپ فرماندے نے بےلیا چوڑا نہیں بننا اس آخر سی میں چوڑا نہیں بننا ملازم بننا خیالی پلا نہیں پکتے وہ جدو گا انہ کی ملازمت کرے گا کپڑے پائے گا بولی بولے گا انہ کا سارے کام کرے گا تو چوڑا تے آپ بن جائے گا میاں فقیر سی اللہ دا کامل نسیحت گلے تو معافی منگنا میں پاس نہیں اور میں کیا الحمد للہ جی وہ مولی فاضل اگریز نصاب چ بنا وے مولوی فاضل کا میاں ساپ فرماؤن چوڑا بن سے چشتی بھی یہ ہوئی کو ج میں بھی میں سکول لانا نہیں پی روتا ہے شیر ربانی سرکار دے کو کایا مولوی وہ سرد کیتی حضور میں مولوی فاضل آج اجکل اربی فاضل ہوتا ہے نا اس لیے ہوتاوی فاضل اگریزوں دا دور سی اس آ جی میں مولوی فاضل دا امتحان دینا چاہتا جناب کو اجازت لین آیا مقصد کہ پھر ملازمت لوگ لگا گا آپ فرمند نے ویلیا چوڑا بننا اس آخیا سی میں چوڑا نہیں بننا ملازم بننا آپ فرمند نے خیالی پلا نہیں پک دے او جدوں چوڑیاں وچ جاویں گا انہاں دی ملازمت کریں گا انہاں دے کپڑے پائیں گا انہاں دی بولی بولے گا انہاں دا سارے کام کریں گا تے چوڑا تے اپے بن جاوے گا تے میاں فقیر سی اللہ دا کامل انہاں نصیحت جو کیتی انی لفظ انی گل نے توبہ چا کیتی کہن لگا حضور معافی منگنا میں ہونے اس پاسے نہیں جاواں گا او میں کہیا الحمدللہ جویں او مولوی فاضل انگریز نسا چا بناوے وے مولوی فادل کا میاں سات فرما جا بنتے چی میں تحبہ کرانا سکول لاندا نہیں سکولیاں کد توبہ کرانا تاکہ اللہ دے ولیاں کی دے سنت سدا ہو اور حوالہ سن کتاب کیڑی خطبہ شیر ربانی میرے کوڑ موجود ہے اگر حوالہ میرا موضوع آیا پیا انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں میں عرب ارب عجم ہندوستان سے ارب ڈیڑھ سو سال میں علماء مشائق ڈیڑھ سو سال تو علماء دے حوالے ثابت کیتا ہے کہ چشتی اکیلا نہیں یہ جتنا پہلے بزرگ گزرے ہیں یہ سب چشتی کے ساتھ ہے وہ سن کے ویکو کنا واگا میں تھٹیاں کنا تے واگا تھٹیاں پورے چیلنج کیتا نک شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ جنہ جس مرد خدا ارب دی دیا کتاباں حجت اللہ اللہ فی معجزات سید المرسلین جامع کرامات جا اور جناب طرح دیا دیگر کتاباں جواہر ال اس مرد خدا نے سکولوں خلاف عربی کتاب لکھی ہے میں اس دے حوالے پیش کرتے میرے موجود ہے پھر اس کا میں اردو ترجمہ کرایا اور ترجمہ کرا کے ہن چھپوانا پیا وا تل آ جا سی او شاء اللہ جیڈے امام ایڈے ایڈے امام دس رہے کہ یہودیت ظلم کفرےت سارا کو جو لفظ میں بولنا اگر اس کتاب استفا نہ پڑھو تے مجرم میں جی وہ پڑھو تو سمجھ ہو یہ چیز دستا فرد آئی کوئی نہ بول سبحا لو خیر سجنا میں گل اگے وھاوا جیندیا بول سب لو سا حضرت سیدنا فروع کیعظم رضی اللہ تعالیٰ لہو انہا عدل و انصاف والا فروی حکومت دا کم اوکھا کی ڈاوے آپ سرکارنو آپ دے بیٹے نے ایک سال بعد ویسال تو ایک روایت چاہوں دے حضرت عباس جرے آن حضرت پاک نبی سرورد چاچا باگ سر انہاں نے ایک سال تو بعد آپ دے وسال تو بعد خواب اچھوے کے آہا آپ کو آمندے اندر سن مولا میں نو عمرت ملا عمرت ملا وسالتے ہو گیا وہے پر ساڑھا سنگی ملا دے حضرت عباس خواب دے اندر ویکھے ایک سال وسال ہون تو بعد ویکھیا حضرت عمر بن خطاب دے متھے دے پسینے حضرت اب باس نے حضور خیر کی بنیا لے سال ہو جائے ہی ساتھ دارے ہو کے آیا وا عمر نہرباد ہو جانا سی بج بج بج بج سال مانوں کی پتہ سا کی کر بیٹھے اپنی جان عمر بن خطاب فرمایا ایک سال ہو گیا حضور دی امت کا حساب دیں مجھے جی رب غفور نہ ہوتا میں برباد ہو جاؤں اس مہربانی کیتی ہے حساب ہو گیا ہے آخو مرو سبحال جی جینے بولو سبحال سد کے جا ایمان درس وہ امر پاک دیا گلان سنائی ہوں درس چونجا سال ہو گیا ستوجا سالوں اس ملک چرا دسیا جی تے بال خرچہ کن خزانے بچوں کیوں بھائی حکومت کن خرچہ دیندی تو نہیں ملا عمر تے ملا وصال تے ہو گیا لے پر ساڑھا سنگی ملا دے حضرت عباس خواب دے اندر ویکھے ایک سال وصال ہون تو باب ویکھیا حضرت عمر بن خطاب دے متھے تے پسی میں حضرت عباس پچھ دے میں حضور خیر کی پڑے آوے آب فرما دے لے سال ہو یا حساب دے دلو. ج اچھا سال مانو کی پتہ سکی کر بیٹھے اپنی جان خطاب فرمایا، ایک تو سال ہو گیا امت دا حساب دیا دے رب غفور نہ ہوں میں برباد ہو جاؤں اس مہربانی کیتی حساب کامیاب ہو گیا آخو مرو سبحان اللہ جی نے جی نے مروس بحال اللہ جان سد کے جا ایمان درس وہ عمر پاک دیا گلیں سنائی ہوں درس چونجا سال ہو گیا ستوجا سالوں اس ملک چرا دسیا جی تے بالوں کا خرچہ خزانے آزانے کیوں بھئی حکومت کن خرچہ دیں تو لاہ سیا گڑ بٹھاؤ نہ خربوجہ د رکھے تو مڑ وی لبی ایڈے لانتی جڑے بل آدھے پے نا بل بلانے لکھا ہوئے ٹی وی ٹیکس وہ مسجد ہوں لکھ لانا تے تے تے بھی آخ لانت حکومت یہ حکومت شامل ہونے والے بال بھی سڑک پے ایک بادشاہ سی ایس وہ پہ جا شکار بڈی ایک وی بی مائی بڑھڑی وہ چرخا پی کتے گالا پہ کٹے بادشاہ مائی تجا نہیں چرخا کتنی چرخا ہے گالا مجھے کڈنی ہے اس آ چکو یہ ادر کرو مائی کہ کین اندر کرے گا یہ جی کوئی بیٹھا اسی تینوں گالیں کٹتی اندر, ہون اندر کرن نال گالاں تو نہیں بچ سکنا یہ ہوگا جی گالاں تو بچنا چاہنا ہر ایک انصاف چکر ہر دعا تو فرمائیو مرو سبحان اللہ سجنا سدکے کے ایڈے لچے کمی نے ایڈے پوکھے ننگے جی خدا گھر روپئے ٹیکس لاون کا اگلے دن میں تکریر کر رہا تھا سہجپالی بنیا لاہور والا اندال سہجپال پنڈ بالکل سامنے مطلب سڑک دے بابا جا کلو کھلوتا سی تکری افسر رٹائر سی ریٹائر افسر کی گلا اور دل تے چوٹاں بجتی رہی میں جل کی انہیں آکھیا جی گرجیاں جانتا ربا و میرا ربا یعنی سکول اتے تک تے گیا اس قوم کہ اج جی گرجیا کا بحافے خدا دی مسجد دا قاتل کا جنوب گرجے نال پیار تے خدا گھر دشمنی ہوزد چوڑا ہے یا مسلمان ہے؟ سچی بولیا جلو یار میں برا مولوی برے نہیں خدا تے برا نہیں خدا دا گھر تے برا نہیں گرجا چنگا ہے یا خدا دا گھر چنگا ہے اب بولو اے. او باقی دیاں گلاں چھڈو فلمی کنجر جان دے تے اے فلماں بناون والے والے ٹیکس نہیں جاندے اوناں والے کی جاندا ہے الٹا خزانے دے وچوں بجٹ جندا ہے جڑا ملک دا خزانہ ہوندا ہے نا بجٹ ہوندا ہے سال دا پاس اس بجٹ دے وچوں حصہ رکھیا جاندا ہے فلم انڈسٹری کے لیے اوہ ہو فلم انڈسٹری کنو آڈسٹری کا مطلب ہوگا فیکٹری فلم کی بنتے ہیں یہ مطلب ہے وہ کنجر بناو کی فیکٹری ہے نا انہوں دے لفظ پید فلم اور پھر ایک بورڈ ہے ہوں نے سنسر بورڈ لکھا ہوتا ہے سنسر بورڈ کی اجازت کے بعد ریلیز کی جائے گی ایک مزریا دو دیوبندیاں کا کوشر نیازی مر گیا وزیر بھی رہا اس وہ فلم سینسر بورڈ دا روکن سی یعنی وہ بورڈ ایک بنیا فلم بنے نا پالو وہ ویخ دے وہ ویخ کے وہ آدھے بھی آ شرا جائز جنوب وہ کے گے جائز وہ چلے گی جنوب آخن گے ہالے اندر سا... دیکھو نا ہالے اعاشرہ ترقی یافتہ نہیں بنیا یہ سر چوکھی نگی کر چی یہ نہیں اس کیجازت یہ اتوں تک اتوں تک تارا کچھ کھلے کھاتے یہ اجازت ای ای ای ای ای ای ای ہے ہوں ج لان شرح کچھ جائز ہو, چلاو اب ہے دے نال دا کو کافر ہو سی دنیا میں کہڑا کہڑا کی بیان کی, کی, کی کرمان وقت مک جاند ہے زندگیاں مک جاندیاں پر اس معاشرے جو یہودی بنا چھڑے نے اندیاں پلیتیاں ظلم جرم خلابیاں نہیں مک دیاں یہ گٹر گٹرد کیڑے پیدا ہو چکے نے کہ کس کس کیڑے دی بندہ یہ تھے تاریخ کرے وہ سمجھ آئی کوئی نہیں ان سن سڑکے دفے گل یہ دفے پہنچے جی ایک ساڑا پے آدر جی جا بڑا ساڈا ہوا پیا نا یہ دفا کیت ہو رہا ہے اے قرآن دے دشمن اے اسلام دا پہلا فردی عالم پہلو خلاف بولے پھر برائی دے خلاف بولے جدو کفر برائی دے خلاف بول کے قوم کڈھا لوے پھر انہوں نے نیکی اللہ۔ در اب کیے میرے ہر یہ گند پیا ہو پخانا کوئی شاؤ گے جی پاؤ تو کی بنتی یہ مطلب ہے پہلو بعد کوئی شپ پائی دی. سجنا سا اس کام کی کندھی پا چیافر بئیمانی بگڑتی چشتی پہلو صاف کرتا ہے جب صفائی ہو جاوے گی پھر محبت رسول بیان کرنے لڑ نہیں پھر آپ ہی دیوانے بن گئے جان گے سڈا پیر باہو بھی بولیا پیر باہو فرمان کا نام کلسنگ یار سنج نو فری کل نولا لائیے بچے گا اپنی جدنوں ن لیکا گا اج جد نیکا لا بیٹھے قسم خدا کی کرکیا جی وفاداری گرجا نال سکھانگری اللہ دشمنی ہوے سور مسلمان گرجا دشمنی ہو تال آڈے تو مسلمان بیٹھے اور سورم قانون تو پہلو ہی سورم میں یو دیا کا قانون ہے میں اور سور نج نہیں آزام تک تے بولنا ہم چہرے نہیں دیکھتے ہم نظام دیکھتے Hello. جی نظام میں ہوئی ہےڑی والا آکی ہر شاف والا آب, آب سڈے جی نزدیک دونوں سور نے کیوں دیک سور کی دی پکی ہوا باہے جڑا ہوسلا ہو جاسی آ بھی خواتی خاو؟ خاو؟ خاو؟ خاو؟ ہم کہتے ہیں حلال کی پکنی چاہیے پھر اسا بھی مسلمان ہو چہرے بدلتے رہے فلانا آگیا تو فلانا آگیا تو فلانا قانون بنیا نواں رضامندی کا سنا جرم نہیں آیا نا حیران، حیران، حیران، حیران اور تھوڈر آ گیا سارا کچھ ہو گیا اسمبلی پہلو بحث کی آخر بھئی نہیں عورتوں کا حقوق ہے اسمبلی والے اور حکومت والے آخیا ہماری عورتوں کے حقوق ہیں لہذا اگر ہماری ماں میں تشریح کر اس قانون ہم حکومت والے آخیا بھی ساری ماں تے تھی بھن جن مرضی بیٹھی ہو جن مرضی ستی ہوتی کچھ نہیں آخنا بھی تن ہے کرنا اوچھنا تھی جی سانا آخیا میں ٹھیک ہاں میں راضی ہاں اخان گیا اما موجا لا مانو لکھ لانت دلے سارے نہیں سنو مرو او خدا بندہ میں بیان اس چیان جنہ وین کرا تھوڑا میں ساری رات رواں بیٹھا تھوڑا اس درجے دے دلے بن جان کہ اکھن اپنے آپ قانون بناو کہ ساری ماں بھنے کھوتے ستی ہو تے سانو گسا نہیں اسان ماںنا پوچھنا جی رازی تجا لے تو ایمان دس ہوئے اصا نبی سونے منہ کی وڈے کا ملک سی اسائی ووٹ دے اے اتنے سورا لے جائے ساری نسل ہے جی فوجی نسل ہے پولیس باہر آئے اگوں جہے نہیں ہالے بھرتی ہوئے ان کی کوشش جہے پڑھتے پے نئے جڑے ہالے بنتے پے انگریزی چوچے ان کی کوشش اتنا برتی ہوئی ہے ہاں جی کی مطلب اگلے انج دا قانون بنا ہی کل ہن ایمان ڈال دس کافر کا فر کافر نہیں جنا باویں رضامندی کا ہوئے تو باوے جبر کا ہوا ہوا جیویں مرضی ہونا ہرام ہے جڑا جائز آنون ہے اے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کافر پورتا درا اسلام سرکار جائے اور رن رکھتا ہے تلاک کے نسل <سؤال> حرام دی جمنی کعبے سے جاوے گا کعبا لانت پائے گا نبی نبی سونا لاند پائے کرے گا جی سفا مروا کی پہاڑی سے چڑے گلوں ہر سور کا مسلمان ہر شک کوئی شک کافر قبول ہوئے کافی ایڈا سخت جہاں رب کے قرآن کے مقابلے گل کر کے مکا چال بول سبحان اللہ حضرت امر دن خرچتا عبادت شریف دے مطابق مدینے کے بدار پھر رہے ایک عورت نے شیر پڑیا گھر کے جس کا مطلب بنتا سی ہل جس کا مطلب بنتا سراب شراب کا راہ ملنا ہے مل جانی ہے نسر ہوئی اپنے عملے بلایا فرمایا پتا کرو نسر کا رات پلندی سی نصر بلایا گیا بنو سلیم کبیلے کا بندہ سی حضرت عمر نے ویکیا سر ننگا کھولی پھر ہے. وال بڑے سونے سر مت لٹکائی فرمایا پٹاؤ پہ ہٹائے گئے سورتی ہو گئی متہ نکل دھو و چا حضرت عمر نے فرماؤ وال کٹ دیو تاکہ سدگی آئے سادگی ہوسلان جدوال گئے ودیا فرمایا پگ رکھو پگ رکھی گئی اس میں ہو گیا بلاو سا کلو نیلا فرمایا اللہ دی قسم ایک مسلمان خراب ہوئی مراد شیر دھویا. تیرے نام شہر پہ پڑتی سی خبردار ملک بدل کر دیتا ہے. دیا بسرے وال پہنچیا بسرے وال अपनी جڑا جی کے منہ دلت لفظ سن کے کنارا نکرے ایختی کرے, انی سختی کرے پھر کیوں عزت خراب ہو جائے جلے ہوم نی جڑے آخر अपन भी नंगा कर चला आख बल्कि जनाब उन्होंट के मेले त अंग्रेजों देने कि पौना पाने हैं पौने तो हाट बाग धी भैंडा ने हाठ बना दिता रोटी से। फुलका जिमें पक्या उवे रवे धी भैंड ना रवे पर اگو ریاں لانتی بن گئی پردے کا چاخوڑے پھر دی رن کل دی مردی آج مر جائے وہ رن نہیں کھوتی ہے جڑی پردے تو بجے قسم قرآن دی کر کے انہوں پتا وہ قدر کو نہیں وہ آخ مر ہر قیمتی شاید لکائی جی گوبر روڑیاں تے ہے, سونا پیٹیا مرے یونی تینوں گوبر سکول گوبر بڑا دا, رول دی پھر اسلام آدھے آن سونے آنگ تین چھپاوا سونے اندر ہایا اندروں بولے اندر بولو میں چھپا گھر عورت نہ سمجھی مشک پا کے اما ایشا سدھی کا فرمایا نے جدو میرے گھر دے اندر جڑا ہے رسول ہے اما عائشہ پاک کا حجر سونے نبی وصال فرمایا اوتے ہی دفنایا گیا اما ایشا فرمایا نے جدو میرے گھر دے اندر نبی پاک دفن ہوئے میں بغیر پردہ کرن تو آتی س سوچتی سام میرے شوہر نے جب ابو بکر دفن ہوئے میں بغیر پردے تو آ میرا جب عمر دفن ہوئے پردہ لے کے عمر تو ہایا آفن ہو جن کو حکم آیا ہو سب ہوتے جی اماشا پاک نبی گھر والیاں نے اوی حضرت عمر دی بیٹی بھی حضور دی لگیاں ہے رشتہ لیکن, قرآن جو آیا سال تمو متان فسال اسلام ایڈا ہزار باد ملت اسلامیا کی گل کا تھوڑا اج سکول والے کمینے مادر ملت کنو آ کی کھڑے ہیں جا چاٹا کھلیا کانگڑ بڈی گھوڑی تال لگام کدی ختری فوٹو کدی اگریزان بیٹھی برا بھی ایڈا بغیرت بھن بٹھا کے فوٹو لوگا سا اگریزاں خسرا نہ مرا یہ بابا ایک ڈب مر یہ جا بابا वकील कोई हमारा बाबा नहीं है ते कौम तर गई बा चार तरह उसी के पुत्रां चो मादर मिलत नहीं है मादर मिलत फोटो सिर नंगे का झाटा खुलिया जग बैठे مادر سلت مادر علت مادر ملت اسلامی انج دی ماں ہوسل ہزار کیوں نہ ہومرگوں نسل آئی کیوں نہ یہودیاں جان کے اس قوم دی مادر انج دی بنائی تھیاڑے اندھے لے جیوے دی ماں ہووے ہووے دی تھی اندھی تو جب تھیاں میں کھڑ گیاں ماں چاٹھا کٹ کے تو چاوک سے چنگی کھڑی تھی